مستر جنا کالی من ہر مذہب والا وہ سمجھو اپنے مذہب سراسر جھوٹا ساگت کیا کرتا ہے اور کو بھی زبان حال نالے کہہ رہا ہے کہ اگر ولی ہے میرے والے مذہب والے پاس نہ آیا جی کیوں دا دا جنا ہے یہ پکی گل ہے کہ وہ مذہب نہیں دی وہی دلیل کہ دا ملک جڑا ہے جڑا وہ بنا گیا اس دا کوئی مذہب نہیں ایک دلیل دوسرا یہ سارے مذہبی جڑے اپنے پھرتے آپ سدا دا انہوں ولی اکھنا متفق وہ تفکی ہر مذہب والے اکھنا آخنا, اخنا. جبکہ آپ اپنے مذہب والے بلیا نو مننا دے دوسرے مذہب والے بلیا نو نہ مننا پھر اکھنا بھی یہ مذہب مزا... مسٹر جناب ولی دی دی دوسرے مدہ والے بلی نلی بلین نہ مننا دی دی مسٹر جناح بلی مننا ادھر مسٹر جناح کی حکومت یہ دو دلیلیں اس دا سی دل دلیل اس بات کے بابے کا مدہ کو نہیں سی بابا کہہ سی تیسری دلیل کہ بابے کے بیانات نے سنی بابے کے جھگڑے چڑھو کچھ ہے نہیں ہوں جس ولی بابا بنتا ہے ہر سارے سورا کے مذہب کے مطابق یہ سوچ نظریے متابک ولی بابا بابے کا کوئی مذہب نہیں ملک کا مذہب بابے بھی آتی جیسلے ہوں بابا بلی یہ آدھے وہ ولی ہے بابا بلی بنتا ہے پیا بغیر مذہب کو تو یہ مطلب یہ نکلے سارے مذہب چھوٹھے نے جی جی جی بابے آگے بڑو ولی بڑ لہذا جا سی میرا یہ مذہب ہے لان پیا متضاد نے تو آنا سا ولی سی وہ تیرے مذہب چاہے سی تیرے مذہب تو باہر رہ کے ولی بن گیا نا تو پھر یہ مطلب ہے تیرا مدہب جھوٹا رامیا تیرے مذہب تو باہر نکلنا ضروری ہے تاکہ بلی بن جائیے صحیح. معلوم ہوا منن بلی من اپنے مذہب دی نفی جھوٹا سابت نو فصی جی بابا لا مذہب ولی کوئی مذہب نہیں سارے مذہب جھوٹے جی مذہب مذہب ہونا ہی اصل سچائیت ضروری ہے مسلمان مسلمان نہیں رہے کافر کافر نہیں رہے گا یہ کتاب سے کوئی مذہب نہیں بس سارے رو نے جن فرقے بن چکے مذہبی اجماع مرکب ہو گیا کہ اسلام اسے باہر نہیں ہے اگر باہر ہوتا تو ہوئی فرقہ بھی ہوتا اجماع مرکب ہوں جی بالکل بالکل چار امام جڑے جس گل چختلاف کرکب ہو گیا تو ہو اختیار کر لتا جا لا حق تو باہر نہیں مقب کا مطلب یہ ہوتا ہے جی. بھائی مختلف جی اقوال والے جی کوئی اپنے جی اقبال اس تو خارج کسی قول دی اجازت نہ ہونا اجمام مرکب ہو گیا بات روم لا کے کھڑا پساؤ ہوں جی مذہب بن گئے وہ آتا ہے بھی اسلام میرے کو آدھا میرے کو آتا میرے کو مطلب یہ اجمام مرکب ہو گیا کہ سڈے تو باہر کوئی نہیں مسٹر جناح ہے وہ آتا سارے مذہب چڈو اے دا مطلب یہ نکلیا اسلام وہ آدھے اسلام تو باہر نکلو کتے پتروں معلوم ہوا وہ اسلام ہی نہیں تھڈو کوفر والا کیوں جو دیدا چڑھ آ سارے مذہب چڈو اسلام جہاں مذہب تو باہر کوئی پکی گل ہے اسلام یعنی نہیں ان فرقے کے مطلب ان کسی فرقے کا صحیح ہوئے گا میل صاحب آ جی جی اندیمن بدارے سال ملانے وفاگ والے جی جی کے کل میں نواں اگراف کر بھائی یہ جڑا نصاب مقرر کر دال سالوں کے اعتبار االاند نصاب ہے یہ جی جی. میں آپ بالکل آپ کو ایک مت خلاف ہے شرحلاف اکل حکمت ہوئی طرح میں متوسط ایک ہوں غبی بالکل ہے جی سمجھایا بھی سمجھ نہیں آگے متمسط ہوں دیر سمجھتا جی. فوری سمجھا اشارے یار گلتی جی, جی. جی. جی. تین قسم جی. سال مقرر کیے سارے آواز برابر دس سال مقرر کیے بارہ مقرر کی برابر نے ہوں لن تھی جی تسان لحاظ کیتا ہے روی کا پہلے درجے والے ماٹھے کا جڑے متوسے درمیانہ درجہ آلہ درجہ جی پھر کبالا تو ہے جی اگر تحاظ کیا سرے داست ممکن نہیں سر تباہی کی معلوم ہے لانتے ہوتا تو سارا نقصان دسل یہ آئی صرف صلاحیت اور استعداد دیکھی جاندی سال مکرہ نہیں کیتے جی اصلاف کا یہ طریقہ رہا متوسک بندہ دیر دی. آدھا رشا لو ذکی کٹ لوا پاس کر کے بات پاریا سورج سورج ہر ایک کا حق مارک بیچ معلوم ہے تمل جہا ہے سراسر ریلوے منتخب یعنی اس مراد کہ فی امنیتی ہی زمیر دمرج رسول ہے ہاں جی ہاں جی اور ان کی تلاوت میں یہ مطلب ہے کہ وصف سے ڈالتا ہے ہاں جی اس کا کی مراد ہے کہ یعنی جس وقت نبی تلاوت کرتا ہے نا تلاوت کے دوران جی کافروں کے اور سننے والوں کے دلوں میں شیطان پورا زور لگاتا ہے معنی گلت ڈالنے کا اچھا ہاں ہاں جن کرم کرنا ہے آیا وہ ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ کافر منافک دے ہے جو سطر رہے معمول جی اچھا اچھا. مانا جو سننے جی جی جی. جی. جی. والے دل چی ج جی. مراد سرماؤن جو مود والا ظاہر جا یہ جی. گمراہی کی بنیاد ہے جس طرح کے جس طرح کے بلا سارے قطعی دلیل قطری صارفنی ظاہر یہ بنیاد بنیاد گمراہی ہے اور اعلی سنت کا مذہب یہ ہے جب تک دلیل قطعی جی. اقلی یا نقلی جی. سارے فنی ظاہر نہ ہو سر ظاہر نہ کیا جائے گا جی. اور جب جب وہ آ جائے گی ٹھیک جی. پھر حامل بر ظاہر نہ کیا جائے گا جی. بس کسی پر مبنی ایسی ایسی ایسی ہے بلو سننے سے یہ سمے لگے نبی اب ادھر تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ شیطان کا تسلط ہی نہیں ہوتا مومنین خالصین مخلصین پر جی جی تو جی نبی کی تلاوت کے جی دوران, جی دوران جی کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے اندر پھر تو اس سمجھ کا مطلب یہ نکلا نول اللہ کہ شیطان جو ہے وہ نبی کی تلاوت میں اپنی طرف سے ملاوٹ کر دیتا ہے قرآن کلام ملاوٹ ہو جاتا ہے تو پھر پتا نہیں چلنے دیتا نبی کو پیسے تو امان اٹھ جائے گی دلست... شریعت سے امان ختم ہو جائے گی دلست... بالکل تو آ... یہ سارے پھر قطر ہی ہے ٹھیک آم مومن کے دل پر بھی دوسرا نہیں کر سکتا ہاں چل کے بات اگر مجھے پھر میں یہ ہے جی ایک اور مقام پر ہے جب ہم آج بیچتے ہیں تو آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتے حفاظت کرتے ہیں تب آتی ہے بھائی کیا بہت حضور مجدد الف شانی فرماتے ہیں بات اوقات بچپر الہام ہوتا ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ فرشتے آس پاس سے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اور شیطان کو قریب نہیں آنے دیتے جب ولی کا الہام بعض اولیاء کا اس طرح ہوتا ہے تو پھر سیدنا الحاق کی واحج جو ہے اور وہ بھی تلاوت ہے قرآن وہ بھی واحج ہے قرآنی یہ مطلوب جی جی جلی مطلب جی جی اس کے اندر شیطان کی ملاوٹ لاہور ابام معلوم یہ متابل ہے اس کو ظاہر پر معمول کرنے والا کا ایمان اڑ جائے جائے جی جی جی کہتے ہیں اصول شریعت جی سمجھ نہیں آ شریعت کے عقائد اور اصول بنیادی جن پر پروہاد پروحات کی بنیاد ہوتی ہے جو محور ہوتے ہیں باقی سب اس کے آس پاس باقیوں کو متابل کرنا پڑتا ہے یعنی باقیوں کو یعنی دوسرے لفظوں میں پھر جتنے متشابہات آ جائیں گے جن کے کئی معنی ہو سکتے ہیں اور معنی متعین حق نہیں ہے ان کا پھر ارجا کرنا پڑے گا تو ارجا ہمیشہ اصل کی طرف ہوتا ہے الو شاہی ارج ولا اصلی اللہ تو ظاہر بات ہے اب اصل محکمات ہیں ان کو اللہ تعالی نے فرما دیا اصل اصل ہیں ہیں ان امول کتاب یا وہ اصول ہیں انہیں کو محکمات کو اصول کہتے ہیں اصول شریعت یہی ہوتے ہیں کہ محکمات شرعیہ جو ہے نا وہ مضبوط ہونے چاہیے پتا ہونا چاہیے یہ محکمات شرعیہ ہیں لہذا آپ جتنی متشابہات گی ہم نے ان میں تعویل کرنا ہے اور ان کو نہیں چھیڑنا کیونکہ اصل کو نہیں چھیڑا جاتا فرہ کو چھیڑا جاتا فرہ تابع ہوتی ہے سمجھ نہیں آ رہی اصل کیا تابع ہو اصل تو مدبو ہے اصل کے تابے ہاں وہی اصل کیا تابے ہو؟, ہو. ہو جی اصل کیا تابے ہو جی جی تو اصل کے تابے ہوتی ہے جی جی اسی پورا. وجہ سے شریعت میں اس شخص کے لیے کلام کرنا جائز نہیں ہے جو محکمات شریا جی اصول شرعیہ، جی اصول شریا جی جی سمجھ آ رہی اماحات شریا جی یا امات شرعیہ جی امات شرعیہ جی بات شرعیہ کو مضبوط نہ کر لیں یعنی کہ ان کو پھر جو یہی تو لانت پڑی ہے نا اس پر جی جی کاسم نانوتوی پر کہ لانتی موق وہ متشاب تھی جی جی اگر وہ اثر ابن عباس جی جی جی بھی ہو جائے ہاں جی ثابت بھی ہو جائے سمجھ نہیں آتا تو وہ کیا تھا متشابہات دوس... تو اب اس میں تعویل کرنا تھی تاکہ وہ راضی ہو جاتا محکم کے خاتم النبی جین بے محکم ہے ٹھیک ٹھیک اب سمجھ آ کہ نہیں بالکل ان پر ان سے سوال کرو ان سے سوال کرو کہ یہ بتاؤ کہ خاتم النبی کی نص یہ محکم ہے یا متشابہ اور اثر ابن عباس وہ محکم محکمہ ایجے متشرف ٹھیک ٹھیک سمجھ نہیں آ رہی بس اس طرح کے اگر آپ اعتراضات کریں گے نا تو پھر ان کا لاکھوں میں سے ایک آدمی تمہارے سامنے ٹھہرے گا ٹھہرے گا صرف کامیابی کی بات نہیں کر رہا صرف ٹھہرے گا کامیابی تو ان کے لیے ماحول ہے لیکن ٹھہرے گا کچھ دیر کے لیے دوسرے جو ہیں وہ ٹھہر نہیں سکیں یہ ان کے مبلغ علمی سے اونچی باتیں ہیں ان کے مبلغ علمی سے ذالک لال کا مبلہ کا ہال ہے سبھی مبلا کے کون سے یہی سوال کرو کہ بتاؤ محکم کون ہے پھر بتاؤ قادہ کیا ہے آسکل... کی طرف محکم کی طرف متشابہ منتشاب راجوار کیا جاتا ہے جی جی یا محکم کو متشابہ کی طرف آسر جو ہے فرا کی طرف راجی ہوتی ہے یا فرا اصل کی طرف میں مجھے ان میں سے اصل کون سی فرق کون سا ہاں اصل ہے نرس ہے امول کتاب جی سکنا ہر جانا ساری امتما کے یہ مانا ہونے کو سمجھ دو تین کئی مانے ہو سکتے ہیں سم لگی ہوں جنہوں ہے اصل یاد ہی ہے سارے دی کچھ ہے دی صحیح وہ دفر لہٰذا وہ مانا کرنا پینا جہاں ادھر ایک مانے والے جیڑی نے جو دشے مانے انہوں کے خلاف ہونگے اور رد ہو گئے جہے مان یہ مطابق ہو گے وہ صحیح ہونگ حضور دے جوڑے پتر سارے مشکل ترین مشکل فرمایا سکے انتظام پھر تو اس کو بھی کافر مارنا پڑے گا جب کوئی نفسے اجماع کا من کرتا یہ سے یہ سمجھ آ رہی بڑی دیر تک سوچ اے بابا گل کی نظام وہ رہے مطلق اجماع کو صحابہ قائل ہے اصل میں رات لگی خاص منجی زمانے میں اتنے صحابہ اجماعت بعد اجماع اگلے ہوئے ہیں کافر نی بنتا جنہ چر ضروریات یہ کل میں اس طرح دل ہے ایک اجماع صحابہ دا کا دوسرا پھر وہ بھی ضروری ہے کہ نیند اور اگر صحابہ دا نہ ہوجما دا کا ہوا پھر کی حکم ہے لیکن اگر ہی ایسا... اجماع کتی لیکن گل ہے بھی جیما آگے ہوا اگوں یہ آئی ضروریات بن گیا مسائل مسائل ابن واحد ہے نا کہ مردو والا کال جا ہاں مسائل ابنحانی مسائل حانی اے باقی نے بھی اسدوت کرارمرا راوی اور راوی نے گل کردیا را ملا بنتے تھے جی, جی, جی. امتیاد سے جی. فرق نہیں سال قائم رکھ سکتا کئی جی. بچ جی. مل جاندی کلنا, بار گل کوئی نہیں جی جی, جی. جی. جی. روایت کی جی او تو روایت جیڑی ایسے الفاظ نال جی. سامنے رکھے اناضی رو نا سال او, او اختلاحم ہے اگر کچھ سوال کر کے صرف امام احمد بیمل نے رد فرمایا ہوایا گل یہ رد نہیں فرمایا ہوے تک پہنچ ہی نہ ہود نہیں انہیں رد کیا تک نہیں پہنچیا امام محمد بن نے بس گل گئی کبھی بردالی کر سنے درد ہے یہ جی گل ہے نا ہندوستان کوئی واقف نہیں ہوا لکھم بھی وغیرہ سارے رہ گئے بلکہ ارب جی شمسدی دا بھی رہ گئے ملی ہاں جی سر میں پڑھی سی امام جی براک ایک وہابی ہے براک براک ببواک آ رہی جی جی براک تو جڑا ہے نا کیونکہ یہ ہے اپنے مذہب رکھتے اس مسائل بنحانی دا حوالہ در مسائل بنیا لب کے باقی تصدیق کی جی با... اصل فر جواب, میرا ای جڑا ہوتا جواب ہے وہ اصل ہے بنیادی کتاب براک نے تحقیق کیتے نا اولم لا جی شفی نے کہ شاذ وہ ہے جو جس میں سکا اوتق کی مخالفت کرے امام شفی نے فرمایا جی اپنے اصول کتابیں میرے خیال میں یا الم ام ٹھیک یا رسالہ ہاں رسالہ امام شافی تھا نا رسالہ فی اصول الفک رسالا فی اس سب سے پہلے فقہ کتابی شکل میں جب آئے تو یہی کتاب ہے جی جا رہے گا نہیں سرکار کی شہادت پا کے فرمایا بھائی پیاسی شہید ہوئے इस्लाम का गलबा नहीं फिर की वजह जी वजह बड़ी जिड़े बलवाई आए सर ना मिस्र बलवाई सर ना खारजी बहतरी सन जे जे जिन्हें सारे शरारत की फिर कई بلکہ صحابی وہ سادہ لوکی وجہ اس پلوے سے شریک ہو گیا اچھا وہ بعد ہٹ گیا سو وہ انج ہوا پھر حضرت سعید نہ اسمانے گنی صاحب کرام لڑ دے صحابہ, جی. اچھا. جی جی. صحابہ کٹے ہو کے سانو ااضر ہوں یہ مار دے جنیا آئے اچھا لڑ پہ جی آپ نے فرمایا جار میں اپنی وجہ نا کچھ تو فون نہیں چاہتا اچھا سمجھ نہیں آئی جی جی انا کیا پھر یہ فرماؤ کہ ملکم تاریفاظت کریے پیرا دی اچھا انہیں آش نہیں کر میرے واسطے اونا دا اے یا اے مطا... اونا دا مطالبہ جی بلوائی سنی سی بھائی یا مربان سارے سمرد کرے جی جی جی. کرے. جی. جی جی یا حکومت یا ہٹ جائے جی جی آپ جی جی. نے دونوں مطالبے تسلیم نہیں سن کی. کیوں مربان آپ فرما سن کہ بھائی جائے سبوت تک گل نہیں سی اپن کی کہ وہ ختل جائز بنتا جی. جی. خلیفے کی جمعہ داری وہ اپنی پوری کرنی چاہیے جی جی. مسئلہ سی خلافت چھوڑ کا جی. آپ نے فرمایا میں پاک نے فرمایا سلا کمیس پوا شرارتی لوگوں اتارن کی کوشش کرو نہیں کہتی بلوائی جڑے جی سنو گیر پا کے آخر وڑ گی سوچا کہ قدرو گرد نہ ہوا ایسے سبحان جی. اللہ جد ایسی صورتحال بن گئی سی سہبائی کرام چپ رہے سہاب کرام جس نے وہ काम होया कतल ला जे जे. तो है। जी कई पता ही लग सकिया बहार जाने दस जी, जी जी अच्छा दसना बहुत बड़े जी बलाद बना दी जे پتا لگتا میں ایک دن بیٹھا جی بڑا پریشان ہوا بھی یار عجیب جی گل ہے جس واسطے پترا تاریخ دیا کتاب پڑھنیا حرام نے عوام واسطے میں خیال آ گیا نا بھی یار یہ بیان فرمایا سی تقریر میں سن رہا سی نا تھی وہ بیان فرمایا تھی بھی آپ پانی بند کیتا گیا پیاسے شہید ہوئے تو میرے خیال چی بھی یار اس, تو اس وقت سارا نظام اسلام دا چل رہا صحابہ اکرام لوگ سن بند رہا میں سوچ پہ میں کہ اچھا کسی دن سادہ پوچھا گے مطلب سن کے بھی پریشان سے بڑھ کے کتنا ہونا <سيحابي> اللہ اگر پتا لگجود قتل کرتے بلوئیاں چھا... چھا... محمد بن بل ابی بکر شامل سن جی جی جی وہاں پہ ہوئے آپ آرٹی جاندے چنگا سی چلو یہ فون نا... دا... تو نہ لڑائی نہ لیکن جمور صاحب او تو فرمان سن. جی جی. اگر سیاب کرامرتی معلوم ہو جاتا کس طرح لڑائی ہو رہی ہے اور اس کے باوجود ہی آپ نہ بلوئیا قتل فرمانے کوئی نہیں سی نو کوئی گرفت نہیں ہونی کیونکہ سی کے ممانا جا ہدی متلق منکر ہوگا کہ میں گل کرو عمل لے دکھا کہ وہ نہیں من رہا ہے کہ میں ہے جس گل کرو یار تو بس پران پگ کی گل کرو حدیس پاگ کے بندی ہے کہ نہیں کی ہے تقسیم بہل پوری بڑھے کس طرح ہو سکتا کہ ازاب قبر ہو گئے اچھا ازاب قبر ہے نا بالکل یہ ابو خاص کر بچہ ستا ہے ابو اٹھیت میتلا والے سلاح تو تسلیم جڑے نا جی جی جنہ دی قوم دو بارے اللہ تعالیٰ فرماؤں انہوں نے سر کیتا جی اگ داخل کرخل کرتا پھر لتیفا لطیفہ بولدے نے جی جنت جدھر ادھر آگے جا پانی چ دیکھ رہی دنیا ہے دنیا جانے آگے کھڑو یہ ہے انتی پارا پارا سورت نو ہی ہے نا جی آئیے پڑھی چلو تکارا مما خط آتی ہی تو بریو نارو نار ہو سکتا کہ جڑا ماضی ہو ہار بھی یا مستقبل بھی ہوئے بولیا جائے وہ مراد چاہے کل الفسنگ کا بت الماؤتھی اس کبھی اس کبھی نہیں بت تو شاہردیل فرمایا تفصیل ترتیب مال واسل واسطے فرمایا بھائی اللہ دیا بندہ لولا مزارے تسی کی لفظ بولتے میرا نہیں لگ جائے تو پھر او فرما لولا مزارے تے اگوں پتا یہ دس تحدید شرمندہ مظاہرے عمل دبھارنا مقصود ہوتا ہے نقبت دیوان کا مطلب بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نقبت دتا ہے کہ روکا جی اور روک دے کیوں نہیں اور روکو اے اے اے رو ربانی سن ربانی سن ادھر ربان ربان آ گیا میا صاحب ایتوار وجود تمامیت جی جی جی جی جی وہی جواب ہے کیونکہ وہ جہاں نا جی ہاں دا کلام جب آخد مراد ہے جیڑی میں کافی جی جی جیڑی میں لینا اگر اس کا کرار کردہ پھر اگر کوئی بندہ اس معنی دماپ نہ لو خاتمیا زمانی ہی جی جی. سمجھ لگی خاطمیت منہ اس مانے چ نہ لے وہ جاہل گمار ہے ایک نو جاہل لگی ایک جڑا نہ مانی نانے وہ کافر ہو گیا ہوں سمجھ لگی جی, جی, جی. تو اس کتے نے اے اے اکھیا ہے کافر لہذا یہ آخنا کہ او دا کلام ناس سے پہلا وہ نرسے جی جی یا مفسر جی حاکم ہونا اے ہونا گل مک گئی کیونکہ اوبے جہی ای گل کر انکار جی قرار دے رہا ہے وہ جی رہ جی او, او خود کفرے اگر صحیح ہوتی تو پھر اصل آ چم بڑھا دے وہ خود کوفرے کیونکہ وہ تو خاتمیات منگا ہی ملازمت کرا دا کرا دے ملازم ہوں باطل باطل اور اور اور نے کسے پاسو قائم نہیں کیتا سوائے اپنے جہل دے جہل سمجھ لگی جی, جی یہ ملازم کو جی لے کا فر سمجھ لگی بلکل, بلکل. کیونکہ یہ ہے یہ ملازمہ کے آپ تو بعد نبی آن میرے ورگے ادھر محمد میں فرق نہ آئے بلکل. یہ تے لازمہ نہیں سی بھی فرق آنا تا کر کے جڑا مدعا ہی ہونا ہے بھی کافر واجب القتل. دے ہی کافر قتل وہ منع کافر واجب قتل اگر اصا یہ ملازمہ صحیح سمجھنے جڑا اس کتے کام کیا فرق نہ آن کا کی مطلب ہے فرق نہ آن کا مطلب ہے کوئی کفر نہیں بنتا سب ٹھیک ہے ہے صحیح ہے یہ مطلب ہے فرق نہ آپ سم لگی گل جی میرے پاگل کا پتر دے بندی جی وہ نہ جن مرضی جھوٹے نبی دعوے کرتے رہی آتمی ہے وہ میں سرکار تاویل مانا جی وہ اے ہوئی کوئی نہیں وہ اثر ابن عباس دی تاویل کیوں رہی اثر ابن عباس دی تاویل جڑی ہے کس مقصد آستے؟ اگر مانا ہی اے کرنا اتنے کلام دا. जिमें भावे भौंकता है, है।, है, है, है फलाने निशान फर्क आने भौंकना यह मकसद आई की फर्क आने मर्जी नबी झूठे नबी का मर, दा। दे। दे। अपना दावे कर देना जिन्हें बंद मैं सरकार एक तो गल ہلور کی خات پہلے, پہلے میں کہ آسر بنیا باس کی تاویل در پہ جی جی فکر میں فکر گور ہے جی اگر کوئی نبی پیدا ہو رہا کوئی اگر متا نبوت پیدا ہو دلیہ جنہوں نبی کہہ رہے اندر تو نبوت کی نفی کم ہو سکتی ہے لگی نہیں تجویز ترقی پیا کر د فادو لن جی جی فاد لن جی چی جائے یہ کوئی نبی تجویز کیا جائے جی جی ہوں اتے کی آخے گا کنجرا ہوں دےش ہے معلوم ہوا پہلے گل کرتا کہ تجویز نبوتی اگے تجویز کے پیچھے بلفیل بل بل جائے کہ تجویز کی پیا نا مفتی مل جاڑے وہ سی امین اللہ مدارس جی جی اچھا وہ وہ ہے یہ سی نا ہے تجویز انتیہ یہ مطلب ہے اگو مم... جائے ممکن مطلب جا امکان ہے جی تو ظاہر استعداد امکان اس کا مقابلے بلفیل کی گل ہوگی یہ مطلب بلفیل نبی آ جائے کوئی فرق نہیں آتا چاہے بے ہو چاہے اے او دی کلام کا مطلب ہے چاہے بے امکان یعنی بل کیا بل م... م... بال امکان دا مطلب ہے کہ بھائی یہ آخنا جی. کہ بھائی ہو سکتا ہے بل کل کل کیوں کی بل فیل بھی ہو جائے تا بھی فرق نہیں آنا کیونکہ نبو خاتمے کا زمانہ ہی اے ہو گیا جی, جی. جی, صحیح, صحیح. مطلب جائے امکان ہو یار اس طرح بل فیل ہو بھی جاوے نا تا بھی فرق نہیں آتا بل امکان جیتے رہا اچھا اگر وہ لوگ نا امکان ذاتی مراد جاتنا مقابل ہوتا ہے یہ مطلب یہ نکلیا جی ہوں جی جی اگے یا امکان بل فیل ہو سی یا اپنا یا امکان جہا وہ امکان عام دمانے جو سی یا امکان خاص ہے خاص ہوں اگلا بھاویں امکان خاص جو جو جو امکان خاص ہے تو دور جانب برابر ٹھیک ہے نا ہوں پچھے جی وہ جو ترقی وہ ترقی تا سہی بننی ہے کہ پچھلے نو واجب قرار دے تو مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ تو بعد نبی کا پیدا ہونا اگر یہ واجب بھی ہو جاوے کہ ممکن واجب جب ایسی منہوس لانتی کلام ہے ہر پاس دروازے بند کر جو مانا مطلب کسے پاسو پھیر کے کرتے نے وہ سوائے کوفر کو بنتا ہاں مفسر یعنی یہ مفسر سمجھو گئی نہیں بالکل تابیل گھر میرے محکم واسطے ہے کلام خلاف کلام ہے اس کتے کو جی تصویر لکھی سو تفسیر کر دیتی سو اگر وہ لگے امکان آم اراد کہنے کی امکان نے کی مقابل جڑا مقابل پیچھے امتنا ہو نہیں تو گلت کر دربا ہے تھوڑا وہ اصل گل یہ کہ بھائی جہ بندی نے نا آم چیتنے بیٹھے دے خود کلام نہیں جمتے رکھتے آتے سر کوپر ہمارے ہکا سے گلتی ہوگی گئی نہیں وہ انور جیب گل کرتا جی جو آخر میں ہاں جہاں افزر ہوئے آخر چاہتا ہے کنجرا چمبی بات وہ پھر خرچ ہو گیا وہ دونوں جیتے کیسے دوپتی نہیں بابا سچا بندہ شوجا باد شوجہ جب اتنے آپ نے بہت پیرا فڑے سی نے آ مکئی پھر بجانے ہے مکئی جانے ادب نے اگر آئی وہ انکان والا وہ کہہ یہاں بھی مکان ہے آہا. اب رمایا جی مکان عام کے مکان خاص ہیں جی مکان آم مقد بجانبل وجود ہے بجانبی آدم وہ کہنا جی باہر حال اب رمایا جی ہر حال تو اس کا ہوتا ہے جس کا کوئی حال ہو آپ کو تو کوئی حال ہی نہیں ملا <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> آپ نے تکیا میں اعلان کر دے کہ ایک شخص نے ہمیں لاجواب کر دیا ہمارا بوتھا سیک دیا کہ آپ تکیا کر رہے ہیں دیوبندی بن مہاراجا نے یہی کہہ دیں کہ ایک بندے نے تکیہ کیا تھا اس نے ہمارا تکیا بن کے دیوبندی بن کے ہمارا بوتھا سیکھ دیا ہم سے لاجواب کر دیا بڑا کچھ بھی کچھ پڑا جا سکتا کہ نہیں جی اصول ہو جڑ بغیر گٹکی ہو اونجی لانا پے گا ہی ایک ہوں گلٹھ جی حافظہ تیز کافی ہو جائے پتا کی ہوں محکمات محکمات اور اصول اور جنا مضبوط رہا جی جی میں یار آیا کالی میں بیٹھے آس اگر بل فرض عمر صاحب چوری کرتے تو ان کو ضرور سزا ملتی یہ ملازمہ صحیح ہے نا صحیح اگر بل عمر صاحب چوری نہ کرتے تو ان کو کچھ بھی نہ ہوتا چوری نہ کرتے چوری نہ لیکن ہوں یہ میں گل آئی ہے نا جی آپ تقادیر تو مراد جی وہ اوغ جی مدم دال اجتماع ممکن اجتماع محال نہ ہی ہومکن ہو مثلاً ہر ہے اگر گھوڑا اگر گھوڑا پتھر ہوتا اگر گھوڑا پتھر ہوتا تو جماعت ہوتا بھائی گھوڑے پڑھ ہونا یہ مقدم ہے اس دمکن اجتماع احوال جی جی جماعت ہونا جی کیونکہ جماعت ہونا پتھر دفی تھوڑا نہیں اجتماع یہ ہوتا جی مقدم مادو مادو تو چاب ممکن الاجتماع ہے جی تو ہوں یہ ملازمہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ مطلب یہ بن جائے گا قضیہ فردیہ جی بن جائے گا شرطیہ شرطیا فردیا بنتا پا کہ وہ محل فرد کر رہا ہے کہ اگر بل فرد یوں ہوگا تو یہ ہو پتھر ہوگا گھوڑا اور گھوڑے کا پتھر ہونا یہ واقعی دکھ نہیں گلجھے جی جی جی. لیکن یار گوڑا بل فرد اگر پتھر مانا جائے جی جی. تو جی پھر جی اس کا جماعت جو ہے جماعدیت جڑی ہے یہ جماعتی حالت جی. جماعتی وجہ حالت جی. اس دا استعمال تو ہو جانا ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے کہ وہ جی پتھر ہو جائے جی. یعنی گوڑا اگر بل پتھر ہو جائے جی تو جماعت ہونا ہو پھر ثابت ہو گیا جی کہ نہیں ہوگا یہ مطلب یہ نکلیا کہ بھائی تقادی سے مراد جہاں جی تقدیر مراد ہو یعنی وہ شرطیا مقدم جی جیسے جی جی جی جی ماسورے بنتے ہیں جی جی وہ تقدی جہیے وہ احالت جی اور ایسا حال اور ایسی وجہ ہے کہ جس کا نا مقدم نال اجتماع ممکن ہوئے چاہے وہ او تقدیر اور وہ او حال جا یو اور وزن فی ذات ہی محال ہوے نہ ہوے ممکن ہوے اجتماع ممکن لگی کہ نہیں ذات ہی محال نہیں بات یہ ہے کہ رات ہی محال ہونے مطلب ہے کہ اگر بنسبت مقدم کے اس کو نہ دیکھا جائے ہے ہی محال ہونا گھوڑے پتھر ہونا محال ہے لیکن جی گھوڑے نرد کیتا جائے کہ پتھر محال نہیں اے مطلب ہوں ابھی او جڑا وہ سات ہے تاروی رو ناتھ ہوں اصا یہ ویکنا ہے بھائی یہ جڑا فرق نہ آنا ہے خاتمیت کیا استماع جڑا وہ نبی پیدا ہون نبی پیدا ہومن استعمال ہو سکتا ہے وہ اس طرح سے استعمال نہیں ہوگی جگہ ممکن والے اجتماعی نہیں ممتا نو استعمال جب ممتاما معلوم ہوا کلیا فرویا گلتے جا کے کھولا صحت بتلان کا میزار درش کی ہونا مراد کلییا فردیہ اس لیے صحیح ہوتا ہے جیسے تقادیر جیڑی ہے وہ ممکن اجتماع ہو دا جلی تقدیر ایسا اوزا جی ایسے جی ہیں جی استعمال ممکن ہی نہیں ہے مقدم دل کے دل ساتھ دل ہو جانا کرے مسلم ہوں فردیا جھوٹا کے میں بننا ادھر میں اگر گھوڑا پتھر ہوتا جی. تو انسان ہوتا ہوں جی. انسان پتھر جی. اجتماع محال ہے فردیا کم سہی ہے باوی فردیا گلتے جی. جی جی جی. معلوم ہے تے سور دچے فردیا جہا بنایا فردیات لگی نہیں جب فردیا کا اس اپنی طرف بنایا ہے اور اے اے تعلق ہے یہ تعلق جہا ہے یہ معقولا میں سے نہیں ہے اس کا تعلق ہے شرییات کے ساتھ جب شریعت کے ساتھ ہے تو حکم شریعت ہوتا دو ہے حکم شری تک فیل تو نہیں معلوم ہے کافر کیوں کہ اگر معقولات میں سے ہوتا کلیا معقولا ہوں صرف یعنی اخلیت چا کو چا اگر محل اخلیت کا مسئلہ تو پھر تکفیم نہیں ہونی کیونکہ میں مثلا میں پتھر ہوں انسان ہونا میں ایک اخلیت گل کی جی. جی. شریات حکم شری نہیں آگے جا کر بندہ شریعت حکم شری آیت ہونا ہے. تالی ہے ملتی ہوگی مطلب مطلب ممکن ہویدم تالی بھی تالی بھی تو ایک تقدیر ہوتی ہے نا صحیح صحیح صحیح تالی مقدم دینا صحیح صحیح جب تصا یہ کہنا ہے جی کہ بھائی اس کا اجتماع ممکن ہو احوال اور ایسے مراد ہیں کہ جن کا اجتماع جن کا اجتماع ممکن ہو کس کے ساتھ مقدم جا well. تالی اے یہ دے ان تقادی تقدیر ہے باہر جماعت ہوئے گا تالی ہاں ہوں دیکھو نا جڑا پتھر ہے جی جی پتھر ہونے دی دی دی دی دے احوال ہے بالکل سمجھ لگے گا بالکل بالکل جماعتی حال ہے اجے بھی راس کھل گئی ہے دکھا اے دکھا اے دکھنے بابا جمیلہ